پانچ قسم کے نوافل ایسے ہیں کہ جس کا اگر رمضان شریف میں آپ اہتمام کریں تو آپ کے روزے کو چار چاند لگ جائیں گے سب سے پہلا نفل فرائض فرائض کی بات اسے نہیں کرنا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ فرض حسین پڑھنے ہی پڑھنے مردوں نے مسجدوں میں پڑھنے عورتوں نے گھر کے اندر پڑھنے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ تحجد کی نماز شہری قدم پیسے بھی اٹھتے ہیں تو تحجد کا اہتمام کیا جائے کم سے کم دو رکاتے تحجد کی چار بھی پڑھی ہے حضوص السلم نے آٹھ بھی پڑھی ہے بارہ بھی پڑھی ہے تو اگر بارہ کا وقت ہے تو بارہ پڑھ لیں نہیں تو آٹھ کا معمول رکھنے کی کوشش کریں آپ کا زیادہ تر معمول آٹھ اوقات کا رائے لیکن آپ نے بارہ بھی پڑھی ہے تو آٹھ اکعت تحجد اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کا جتنا زیادہ حصہ پڑھ سکتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں تحجد کے اندر اللہ چالیہ شاہ نے بہت غیر معمولی اس میں ثواب اور بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے دوسری نماز جس کا رمضان میں اہتمام بہت دشوار ہو جاتا ہے. وہ ہے اشراک کی نماز اشراق اس لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیشتر لوگ یہ چلی جاتی ہے کہ فرض فجر پڑھتے ہی سونے کا معمول ہے یہ ایک مجاہدہ ہے جو اگر آپ اس رمضان میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ فجر کی نماز ہمارے ہاں چلی جائے گی جماعت تقریباً چار بجے رمضان اور اشراق ہو رہی ہے ساڑھے پانچ بجے پندرہ منٹ فجر کی نماز میں لگ جائیں گے تو سوا چار بج گئے تو سوا چار کے بعد سوا گھنٹہ بچ جاتا ہے اگر یہ سوا گھنٹہ ہم ضبط کر لیں نیند کو اور اس کو تلاوت اور ذکر اور اللہ سے مانگنے اور دعاؤں میں لگا کر پھر اشراق پڑھ کے پھر آرام کریں تو یہ بڑا نورانی معمول ہو جائے گا یہ تہجد کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک یہ جو وقت ہے یہ غیر معمولی طور پر سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت ہے چوبیس گھنٹوں میں سے پہلے نمبر کا اور اس کے بعد عصر سے مغرب تک کا وقت دوسرا وقت ہے ان دو وقتوں کو اگر آپ قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس سمجھیں کہ آپ نے رمضان شریف کے مقاصد کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو پا لیا انشاءاللہ تو اشراق کا اہتمام اشراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے ذکر اذکار کرے پھر اشراق کی نماز پڑھے اور وہ جائے اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثباب ملتا اب رمضان شریف میں یہ کتنا ہو گیا ستر ستر حج اور ستر عمرے ایک انسان کو ایک سوا گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہوں لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نیند پیاری ہے اللہ اقبال نے کہا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں میں پیاری ہے تو انسان کے اتنا بھی مجاہدہ نہ کرے تو حقیقت یہ کم ہمتی کی بات ہے اس لیے اس کا اہتمام کریں ہم انشاءاللہ یہاں اپنی مسجد میں اس کا اہتمام ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد یہاں ساتھی آئیں گے آس پاس کے ساتھی بھی ادھر ہی اشراق تک تاکہ ایک ماحول ہو لو لوگ بیٹھے ہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھیں تو اس ماحول کے اندر بیٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے تو جو ساتھی چاہیں یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد اشراق تک یہاں بیٹھ کے عبادت کریں تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز چاشت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا براہ راست تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے انسان کے جسم میں 360 جوڑ اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے تو تین سو صدقات اس کے اوپر واجب ہیں ہر جوڑ کی طرف سے اور فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا تو جس انسان نے اپنے جسم کے جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا صبح اس کو جسمانی بیماریاں ان اللہ کے فضل و کرم سے نہیں اس لیے رمضان شریف میں خاص طور دوسری آپ نے فضیلت یہ فرمائی کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ چاشت کی نماز کا پابند ہو تو اللہ جان اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے اتنی چاشت کی نماز دی. تو اس کی کم سے کم دو رکعت ہے دو پڑھ لیں چار رکعت پڑھنے کم سے کم اس میں اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے دو گھنٹے کے بعد یعنی اگر اشراق ساڑھے ساڑھے پانچ بجے ہو رہی ہے تو ساڑھے سات بجے آٹھ بجے کے بعد چاشتہ وقت ہے اور زوال سے ایک دو گھنٹے پہلے تک یعنی آج کل کے اوقات میں آپ یوں کہہ لیں کہ ساڑھے سات بجے آٹھ بجے سے لے کے دس ساڑھے دس بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کا اہتمام بھی فرمائیں چوتھی نماز نفل نمازوں میں وہ ہے اوابین اوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد 6 نفلوں اس میں بعض حضرات نے یہ اجازت دی ہے کہ جو دو رکعات سنت موقع آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی نفلوں میں شمار کر لیا جائے تو اس کے بعد چار رکعات پڑھ لیں تو بھی اوابین ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد رکعت پڑھے لیکن اگر آپ نے دو رکعات سنت موقع کے بعد اچھا آپ حضرات کے یہاں تو ویسے آپ معمول ہے دو رکعات نفل تو ویسے بھی پڑھتے ہو تو دو رکعات تو وہ ہو گئی دو یہ ہو گئی دو اور بھی لا لیں ساتھ تو چھ ہو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر دو رکعت سنت موقع کے علاوہ آپ جو ہے وہ چھ رکعت پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت عوابین کے پڑھے گا اس کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا بارہ سال اور رمضان میں اس بارہ سال کو کس سے ضرب دے دیں ستر سے ضرب دے دیجیے اور کتنا وقت کتنا لگتا ہے آپ کبھی بھی اندازہ ہے کہ نماز کے وقت مختلف ہوتا ہے 6 رکعتوں میں وقت کتنا لگے گا بہت زیادہ لگ گیا پندرہ منٹ لگ جائے پانچ منٹ میں دو رکعت خوشو و کے ساتھ 5 منٹ سے زیادہ دو نفرت میں کس کا وقت لگتا ہے میں نے ابھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دو رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے کہتے ہیں مشکل دو منٹ تو تیز رفتار لوگ بھی ہوتے ہیں تو دو منٹ والوں کے لگیں گے اس کا مطلب ہے رکعاتوں کے اندر تو یہ ہے چار نوافل ہو گئے لوگ چاش تحج کے بعد اشراق چاش اوابی پانچویں نماز جس کا اہتمام کریں وہ ہے سلاد التسبیح سلاد التسبیح وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ چچا میں لفظ تحفہ استعمال کیا کہا چچا آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں آپ کو یاد ہوں یا آپ بھول گئے ہوں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تحفہ کون نہ قبول کرے تو آپ نے سلاد تسبیح ان کو سکھائی تھی پھر فرمایا تھا کہ چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کریں روز نہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ روز پڑھ لیں روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو تو اس کو جو ہے آ, کیا کریں روزانہ 20 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں کیونکہ تین سو دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ بلا الَََ اللہ و اللہ اکبر اس کو پڑھنا ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ستر, ستر دفعہ کر کے یہ کوئی تقریباً اس کی مقدار بن پچہتر پچہتر دفعہ پڑھنا تو وہ اور ڈیڑھ سو, دیڑ سو, دیڑ سو دفع. تین دفعہ چار اکاتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے ترتیب آپ کو اس کی پتہ ہوگی نہیں پتہ کسی کتاب میں دیکھنے فضائلِ امال میں لکھی نہیں اور کتابوں کے اندر ترتیب یہ پانچ نوافل ہیں جن کا اہتمام کرنا جو ہے وہ انتہائی برکت کا اور بہت زیادہ سعادت کا باعث